اور خلوص سے نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو جب اس پر زور کا میں پڑے تو دگنا پھل لائے پھر اگر میں نہ بھی پڑے تو خیر پھوار ہی سہی اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں اور اسے بڑھاپا آ پکڑے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 حالانکہ سودے کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام تو جس شخص